گزشتہ اسباق میں قصنطینیہ کی فتح پیغمبر علیہ السّلات وسلام کی بشارت اور اس بشارت کے حقدار ٹھہرنے والے سلطان محمد فاتح اور ان کے مجاہدین کا تذکرہ ہوا ہے آج کا سبق ہم اس سوال سے شروع کرتے ہیں کہ دس سال کی عمر میں والی بننے والے اور بیس سال کی عمر میں خلیفہ بننے والے اکیس سال کی عمر میں قصونقینیہ کا فاتح بننے والے اس سلطان نے اپنی باقی ماندہ زندگی میں کیا کارنامے انجام دیے آیا وہ فاتح کا لقب اور ٹائٹل لے کر آرام سے بیٹھ گئے یا انہوں نے اللہ جل جلالہ کی طرف سے عائد کیے گئے اپنے فرائض ادا کیے میرے بھائیوں سلطان محمد فاتح رحمہ اللہ ایک مجاہد بادشاہ تھے وہ مسلسل پیش قدمی کرتے رہے اور انہوں نے قطنطینیہ کی فتح اور اس کی اثر نو تعمیر و مرمت کے کام کو مکمل کر کے یورپ کی طرف فتوحات کا سلسلہ شروع کیا قسطنطین کے دو بھائی اور توماس ان دونوں کے مملکتوں پر حملے کا آغاز وہ کرنا ہی چاہتے تھے کہ ان دونوں صلیبی بادشاہوں نے سالانہ جزیہ ادا کرنے کی حامی بھر لی بارہ ہزار سونے کے سکے اس سالانہ جزیے کی مقدار ہیں سلطان نے ان کی درخواست قبول کر لی اب سلطان دوبارہ سربیوں کی طرف متوجہ ہوئے سرب قوم کے امیر نے بھی سلطان کے ساتھ سالانہ جزیے کی ادائیگی کی شرط پر صلح کر لی اس جزیے کی مقدار اسی ہزار سونے کے سکے ہیں یہ معاہدہ چودہ سو میں ہوا اگلے سال سلطان بلغراد پہنچ گئے یہاں انہوں نے زمینی اور سمندری راستوں سے اس علاقے کا محاصرہ کیا اور اپنے وزیراعظم محمود پاشا کو ان علاقوں کے فتح کے لیے آگے روانہ کیا چنانچہ چودہ سو اٹھاون عیسوی سے چودہ سو ساٹھ عیسوی کے درمیان یہ علاقے فتح ہوئے چودہ سو اٹھاون عیسوی میں جن یونانی علاقوں پر قسطنطین کے دو بھائیوں کی حکومت تھی انہوں نے بھی بغاوتیں شروع کی انہوں نے بھی سرکشی شروع کی تو سلطان نے توماس اور دیمتریوس جو دو بھائی تھے ان میں سے توماس کو مکمل طور پر اپنے علاقے سے جلاوطن کر دیا اور دیمتریوس کو جزیے کی ادائیگی کی شرط پر اپنے علاقے پر برقرار رکھا اس کے ساتھ ساتھ بحر روم کے تاسوس اور بروس نامی جزائر بھی فتح ہوئے سلطان محمد فاتح رحمہ اللہ تعالی نے بخارسٹ پر حملہ کر کے اس علاقے کو فتح کیا چودہ سوسٹھ عیسوی میں سلطان محمد فاتح رحمہ اللہ تعالی بوسنیا ہرزگوینا اس وسیع علاقے کی طرف متوجہ ہوئے اس علاقے کے امیر نے خراج اور جزے کی ادائیگی سے انکار کیا تھا اس جرم کی سزا دینے کے لیے سلطان نے ان کے خلاف زبردست جنگ شروع کی جس کے نتیجے میں اس علاقے کا امیر اور اس کا شہزادہ دونوں گرفتار ہوئے اور سلطان نے ان دونوں کے قتل کا حکم جاری کیا جس کے نتیجے میں بوسنیا ہرزگوینا کا یہ جو علاقہ ہے یہ پورا کا پورا عثمانی جھنڈے کے نیچے آ گیا چودہ سو ترسٹھ عیسوی میں عثمانیوں نے ارگوس نامی علاقے کو فتح کیا اور پھر رومیوں اور عثمانیوں کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا لیکن اس معاہدے کو ایک سال بھی نہیں ہو پایا تھا کہ سلیبیوں نے خیانتیں شروع کی نتیجے میں عثمانیوں نے ان کے ایک بہت بڑے علاقے کو فتح کر لیا جسے ترکی کتابوں میں اگریبوس کہا جاتا ہے یہ سلیبیوں کا ایک بہت بڑا سازشوں کا مرکز تھا چودہ سو ستر عیسوی میں یہ علاقہ مکمل طور پر فتح ہو گیا ان فتوحات کے بعد اب سلطان نے اپنی نظریں ایشیا کوچک یعنی چھوٹے ایشیا کی طرف جما دی آج کل روس اور یوکرائن کے درمیان جو کریمیا کا علاقہ ہے یہ مسلمانوں ہی کے علاقے تھے پہلے ان کی طرف سلطان نے توجہ شروع کی چودہ سو اناسی عیسوی میں عثمانیوں کے ساتھ رومیوں کا ایک معاہدہ ہوا اس معاہدے کی روح سے عثمانیوں کو بھی یورپی معاملات میں مداخلت کرنے کا حق حاصل ہو گیا یونان کے جزیرے اور اوٹراٹ نامی شہر کی فتح چودہ سو اسی عیسوی میں یونان اور اٹلی کے درمیان جو علاقے ہیں انہیں فتح کیا گیا اور عثمانی امیر البحر احمد باشا نے اٹلی کے اوٹرانٹ نامی شہر کی طرف اپنے مجاہدین کے ساتھ سفر شروع کیا دراصل سلطان محمد فاتح رحمہ اللہ نے اٹلی کو مکمل طور پر فتح کرنے کا عزم کیا تھا اور کہا جاتا ہے کہ سلطان محمد فاتح رحمہ اللہ تعالی نے ویٹیکن میں اپنا گوڑا باندھنے کی قسم کھائی تھی چودہ سو اسی عیسوی اگست کے مہینے میں اوٹرانٹ نامی شہر بذریعہ جنگ فتح ہوا یہ عظیم سلطان جنہوں نے عثمانی سلطنت کی صرف حفاظت ہی نہیں بلکہ اسے وسعت بھی دی بالاخر چودہ سو اکاسی عیسوی میں ترپن سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا ان کی حکومت کی مدت اکتیس سال ہے اور دس سال کی عمر میں جب وہ والی بن گئے تھے بماسیا کے اس کو بھی حساب کیا جائے تو اکتالیس سال تک یہ امیر اور سلطان رہے ہیں اس اکتیس سال کی طویل مدت میں انہوں نے اپنے آبا و اجداد کے بہت سارے ادھورے خواب پایا تکمیل تک پہنچائے فرابزون نامی جو رومیوں کا ملک تھا اسے انہوں نے فتح کیا سربیائی علاقے بشناک البانیا مقدونیا اور ایشیائی کوچک کے تمام علاقے انہوں نے فتح کر لیے تھے صرف بلگراڈ نامی جو شہر ہے یہ رہ گیا تھا اور بعض جزیرے ان کی فتوحات سے باہر رہ گئے تھے جب ان کا انتقال ہوا تو انہیں خصوصی مقبرے میں دفن کیا گیا جو انہوں نے اپنے لیے تیار کروایا تھا فرح مح اللہ ہوا جزا ہو اسلامی خیرہ اللہ تعالیٰ ان پر رحمت نازل کرے اور اللہ تعالیٰ ان کو اچھا بدلا دے اللہ تعالیٰ ان کے درجات میں ترقی عطا فرمائے اگلے سبق میں انشاءاللہ اللہ ہم سلطان الفتح محمد ثانی کے بیٹے بایزید خان ثانی کا تذکرہ کریں گے وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق ہی محمد وصحب یجمائین سبحان اللہ حمدک